مجارس باپ بارہ مجلس کے دیر فارش سے تکلیف نہیں ہوئی رات ان کیران دکھ کرنا بھی خدری کار رسمت رسول اللہ سے رسم کو خر المجارس اوسا بہتر مجارس کیا آغا فراح مجلس سے رات ان کی طبقہ ناسن کی فدے کی سے تکلیف نہیں ہوئی کار اب